باب تصافا عن معاب صدق الله السميع العليم الشيطان يجيب بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم ذاخرهين في سوره غافر كي ایک ایت میں تلاوت رب العالمین نے فرمایا ان الذين يستكبرون عن عبادتي جو لوگ میری عبادت سے کتراتے ہیں اور میری عبادت سے کنارہ کشید اختیار کرتے ہیں میری عبادت کرنے میں اپنی اینگل اور توہین سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شید خلو نہ جہنما ان قریب ایسے لوگوں کو ہم ضمیر اور خوار کر کے جہنم میں داخل کریں گے ان لوین یس تک برونا عبادتی سید خلو نہ یقیناً کان کھول کر کے سن لے وہ لوگ یہ جی میری عبادت سے اراد کرتے ہیں ہم ضلیل اور خار کر کے ان کو جہنم میں داخل کرتے ہیں امام ترمدی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاط نمایا اے باد الم بد اللہ کے بندو تم خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو نیک امال کی توفیق کی جنت میں داخل ہونے کی جہنم سے بچنے کی نیکی کی توفیق کی برائی سے مانگو سے پناہ مانگو اپنے ہر ہر معاملات چھوٹے بڑے ہوں اللہ تعالیٰ سے کرو رجوع کرو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو عباد اللہ تم اللہ تعالیٰ کی دعا مادہ کرو پھر آپ نے فرمایا کیوں اب دعا اول دعا ہی اصل میں سب سے بڑی عبادت ہو میرے بندو اللہ کے بندو تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو چونکہ دعا ہی اد دعا و اول عبادت چونکہ دعا ہی اصل میں سب سے بڑی عبادت ہے پھر نبی علیہ شام نے اپنی اس قول کو اس مزید تقویت دینے کے لیے کہ کی دعا مانگو چونکہ دعا ہی اصل عبادت ہے دعا ہی سب سے بڑی عبادت ہے اس کو مزید تقویت دینے کے لیے آپ نے یہ آیت تلاوت کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نندی عبادتی سید کلو نہ جہنما بے شک جو لوگ میری عبادت سے اراد کرتے ہیں لا لاپرواہی کرتے ہیں ان قریب زلیل اور خوار کر کے ان کو جہنم میں ہم داخل کر دیں گے پھر آپ نے دیکھو اشارہ کے دیکھو اللہ رب العا سب سے بڑی عبادت ہے اور اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو سور پاتری کی آیت پڑھی ان البی نک بیرون عبادتی دیکھو اللہ تعالی نے اس آیت میں دعا کو عبادت کہا ہے کیا فرمایا ہے دعا کو عبادت اب آیت کا ترجمہ کیا ہوگا ان البی نستک عن عبادتی یقینا جو لوگ ہم سے دعا کرنے میں تکتراتے ہیں لا لاپرواہی کرتے ہیں اراد کرتے ہیں ہمارے سامنے ہاتھ پھیلانے میں کوتا ہی کرتے ہیں سید خلون جہنم داخلی ان قریب ایسے لوگوں کو ہم ضبیر و خوار کر کے جہنم میں داخل کر دیے کیوں اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا کہ ملم یس علی اللہ یغضب علی جو اللہ تعالی سے سوال نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں اللہ ان سب ان پر بڑا گزبنا ہوتے ہیں کیوں بھائی دعا نہ مانگنے کا مطلب یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت کو چھوڑ دے رہی ہیں چاہے ذرا سوچیں اس انسان کو جو کھانے کے لیے بہتر بغیر بسم اللہ ہے بسم, بسم اللہ یا والا برق بسم اللہ یا اوسامی کا بسم اللہ ہے کیا مطلب ہوا اللہ تعالی ہم آپ کے نام کی برکت اور آپ کی مدد سے کھا رہے ہیں تاکہ یہ کھانا اندر جائے تو ہضم دیکھا کریں اب اگر انسان بسم اللہ کر کے کھانا نہ کھایا کہ کی ایک نہیں رات کی نماز تو پڑھا لیکن بہت بڑی عبادت سے اس کو پرواہ نہیں کہ ہاں کھانا کھا رہے ہیں تو ہضم ہوئے نہیں یہ تو سب معاملہ بدہمی ہوگی تو ڈاکٹر صاحب کیا چلے جائیں گے یہ تصور نہیں کہ ہاں اللہ رب العمین کے دعا کر کے کھائیں تاکہ کھانا ہمارے لیے مفید ہو پھر کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالی کا شکر ادا کریں الحمد للہ آسکا وسوا ہو وجا دل ہو مخرجہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے کھانا کھلایا پھر اس کو ہزم کرایا ہزم کرانے کے بعد اس میں سے کاس کے کھانے کے بعد اچھا سے خون بنایا کسی سے خوش بنایا اور جو بیکار چیزیں تھی اللہ تعالی نے اس کو نکلنے کے لیے آسان ایک انسان معلوم ہے کہ شیاطین کہاں رہتے ہیں حمام میں رہتے ہیں اب انسان کو اگر اتنی پروان ہو کہ شیاطین سے بچے دروازہ کھولا اور ہمام بھی گھس گیا بسم اللہ اعوذ اللہ و سبل حوائش نہ پڑھا کتنی بڑی عبادت اور کس قدر اللہ تعالی کو بولا ہوا ہے اسے یہ پتہ نہیں کہ ہاں یہاں شیطان رہتے پتہ نہیں ہمیں کیا نقصان پہنچا جائے آنے میں اے لوگوں شیطانوں کی سب سے بڑی جگہ یہ حمام ہوتے ہیں پیشہ پاخانہ جہاں تم کرتے ہو اس لیے ان کے سر سے بچنے کے لیے داخل ہو تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی پراہ مان لو کہ اللہ یہاں جو رہتے ہیں جن شیطان ان کے شیطان سے ہمیں اب دعا نہ کرنے کا مطلب یہ کہ بہت لاپرواہ اس سے کوئی اللہ جنہوں کے اور شیطانوں کے مخلوق کے سر سے بچنے کی کوئی پرواہ کتنا بڑا جرم ہوتا ہے ایک تو مثالیں میں نے دی انسان سونے کے لیے بستر پر آیا معلوم ہے کہ جب انسان سونے لگتا ہے تو قرآن پات میں اللہ نے فرمایا کہ ہم انسان کی روح کو نکال لیتے ہیں جو روح کو ہم نے نکال دیا اردا کہ اطمینان کے ساتھ آپ سو جائیں اگر روح نہ نکالے تو رات بھر آدمی بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا ہے اور کہنا پتا نہیں ٹینشن ہے نیند نہیں آ رہی ہے پتہ نہیں کوئی بے چینی ہو رہی با دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا آپ بستر پہ گئے جیسے لیے اللہ نے آپ کی روح کو نکال لیا تاکہ بنداز بنداس خوب بے خبر ہو کر کے بغیر ٹینشن دیکھو سو لے اب اللہ سماتے ہیں اب جب اٹھنے کی باری آتی ہے تو جن کی زندگی باقی ہے ہم ان کی روح کو لوٹا دیتے ہیں اور جن کی زندگی ختم ہو گئی ہے سو جا ہے تو سویا ہی آئے دن سنتے ہیں کہ پناہ آدمی بستر سے سویا تو سویا کیا مطلب لگے اصل میں وہ سو جا اس وقت اٹھنے کے پہلے پہلے اس کا وقت ختم ہو چکا تھا دنیا کا تو اب ایک انسان اس کو کوئی پرواہ نہ کرے آیا فلمیں دیکھتے دیکھتے سو گیا اتنی بڑی عبادت سے لاپرواہی کس لیے کر رہا ہے اسے کوئی اللہ فکر نہیں ہے جان کی لیکن ایک انسان جس کو احساس ہو کہ سو رہے ہیں روح نکل جائے گی پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ لوٹائے تو کیا کہتے ہیں اماں اماں بیسمی کا امو تو اے اللہ بیسر پر آئے ہیں اللہ تیرے نام تیری مدد سے ہم مر رہے ہیں وہ بے کا اور اللہ تیرے ہی برکت سے ہم صبح اگر ایک انسان سونے کے وقت دعا نہ کرے تو اس کا مطلب غور کرو کتنی بڑی اس نے غلطی کی اور کس قدر اللہ رب العالمین کے قدرت اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لاپرواہی اور اراد کیا اسی لیے رب العالمین فرماتے ہیں إن عبادتی سید کلو جہن یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ سے کی عبادت کرنے یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں لاپرواہی کرتے ہیں اراد کرتے ہیں سید کھولو نہ داخلین اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے اور ان قریب اللہ ان کو جہنم میں داخل کر دیں گے جیسے کہ جہنم میں داخل کر دیں گے جیسے کہ میں نے ہریش کی, کی, کی ندی رہ کا سا فرماتے ملب مل یس اللہ جا رہی اے لوگوں اللہ سے مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو اللہ تعالیٰ سے مانگو کیوں اللہ ہی کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ اس سے نہیں مانگو گے تمہارے نہ مانگنے سے وہ ناراض ہوگا کیوں مانگنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھ رہے ہیں آپ رب سے نہ مانگیں اس کا مطلب کہ آپ اپنے مال پر گامن دیں آپ اپنی اولاد پر آپ اپنی صحت پر آپ اپنی فوج اور قوت پر گامن دیں اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے اس لیے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ وہ انسان بے اتنا برتا ہے تو دعا بہت بڑی عبادت ہے اور اس دعا کی قبولیت کے بہت سارے بہت ساری شرطیں ہیں جن میں سے میرے بھائیوں اور بہت بڑی شرط ہے دعا کرنے میں کہ انسان کی دعا قبول کب ہوتی ہے اس کے شرائط ہیں ان میں بہت بڑی شرط یہ ہیں جو نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان کیا جس حدیث کو امام طبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں امام حاکم اپنی مصدرت میں اور اسی طرح سے امام ابن ادی نے اپنے الکامل میں نقل کیا ہے ابو رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس رمایا من سر رہو سجیب اللہ الدعاء پھر روحام او کما تالا رہ نبی رہسا شاہ نے فرمایا تم میں سے جو انسان چاہتا ہے جو انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مشکلات اور پریشانیوں میں رب العالمین سے مانگے اللہ رب العالمین سے دعا کرے اور اللہ سورب اس کی دعا کو قبول کر کے اس کی پریشانی کو دور کر دے پریشانی آتے ہی ہم دعا کرتے ہیں لیکن پریشانی دور کیوں نہیں ہوتی نبی رہتا صاف ہمارے شرط اپنے اندر ہونی چاہیے من سر رہو ات عجیب اللہ کی شدائی جو چاہتا ہے کہ مصیبتوں پریشانیوں میں وہ دعا مانگے اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول کریں اور اس کی پریشانی اور تکلیف کو دور کر دیں تو اسے ایک کام کرنا ضروری ہے وہ کام کرے گا جبھی اللہ تعالی پریشانی میں اس کی دعا کو فوراً قبول کریں گے کیا فل تیری دعا پھر خوشحالی اور آرام میں جب رہتا ہے تو خوب کثرت سے اللہ تعالی سے مانگتا رہے اللہ تعالی کو بھولے نہیں جو انسان خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے خوشحالی میں دعائیں کرتا ہے خوشحالی میں اللہ تعالیٰ سے سوار کرتا رہتا ہے اللہ رب العالمین جب پریشانی میں گرتا ہے وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں اسی لیے سنن بیداؤ سنن تریویدی وغیرہ کی حدیث نبی علیہ السلام نے اپنے ایک چکا بات بھائی حضرت عبد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پندرہ چیزوں کی تقریباً نصیحتیں کی تھی ان میں ایک نصیحتیں تھی یا گلاب روخا یز کر پھر الشدہ اللہ کا وعدہ ہے تم اللہ کو یاد کرو گے تب اللہ تم کو یاد کرے گا اے پیارے بچے اے غلام یاد رکھنا خوشحالی میں تم اللہ تعالیٰ کو خود یاد کرو مصیبتوں سے جب بری رہتے ہو خوشحال رہتے ہو صحت میں ہو آفیت میں ہو مال و دولت کی ریل دیر ہے ان حالتوں میں اللہ تعالیٰ کو کبھی نہ بھولو ان خوشحالیوں میں اگر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے تو کا پھر سد جب تم کسی مصیبت میں گر جاؤ گے تو اللہ تمہیں فورت یاد کریں گے کیوں تم ایک ایسے انسان ہو کہ خوشحالی میں روبانہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں تمہارا شمار ہے اگر کسی دن مصیبت بھی گر گئے تو اللہ تعالیٰ فوراً تمہاری مصیبت کو قبول کر لیں گے یہی وہ مطلب ہے جس کو اللہ عبدالعدمی نے سورت البقرہ کے اندر بیان کیا ہے فد قرونی وشکولی ولا ترون میرے بندو مجھے یاد کرتے رہو تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا اگر تم ناشکری کرو گے تو ہم تم کو بھلا دیں گے قرآن پاک میں کہا وڑا تک نہ سنگا ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے ان کو بھی بھلا دیا ہے ضروری ہے کہ آپ صحت میں خوشحالی میں نوکری لگی ہوئی ہے کاروبار چل رہا ہے آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے نہیں ارے کم سے کم اتنا تو دعا کرتے رہو اللہ کہ اللہ آپ نے جو نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ تدمیں حیات ان نعمتوں سے دوبارہ مجھے محرو نہیں کرنا یہ <سلام> بھی اللہ تعالیٰ جہاں بہت بڑی عبادت ہے کیوں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندہ یقین رکھتا ہے ہم نے جو نعمتیں دی ہیں اگر چاہیں تو نعمتیں اس سے سی ملے اسی لیے رو رو کر کے دعائیں مانگتا ہے اللہ اللہ اعوذ بھی من زبان نعمت کا اللہ اے اللہ اللہ اعوذ بھی من زبان نعمت کا نبی فرمایا خوب قسمت سے دعائیں مانگو اے اللہ میں اس بات پناہ مانگتا ہوں کہ جو نعمتیں آپ ہم کو دی ہیں ان نعمتوں سے محروم کر کے مجھے اور خوار کر دیں تو ہر وقت انسان کو اللہ تعالیٰ کا کرنا چاہیے اور دعا مانگتے رہنا چاہیے اگر خوشحالی میں آپ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے تو پریشانی میں گرے گے اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو سن لے گا چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی پیاری تفصیل بیان کی ہے کہتے ہیں کہ ایک انسان جب ہمیشہ اللہ تعالی کو یاد کرتا ہے دعائیں کرتا ہے کہ سلام تیرا اس کو سبحان اللہ پڑھنے کی بھی کی فرصت نہیں سب سے آخر میں آیا اور سب سے پہلے بجے سنت پڑے مسجد کے باہر بھلا۔ اللہ اکبر اے میرے بھائی ایک انسان اگر خوشحالی میں اللہ تعالی کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالی سے دعائیں کرتا ہے اے خیر, خیر مانگتا ہے شر سے پناہ مانگتا ہے اللہ تعالی سے نیکی کی طرف طرف کرتا رہتا ہے ایسا انسان جب کسی پریشانی میں گھیرا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے دعا مانگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے مرائے قطر المقربون کے پاس آپ کا ریکارڈ ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ایسا انسان اپنی پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے پریشانی رکھتا ہے اپنی تو پھر مرائے المقربون کہتے ہیں ارحا لال یہ بندہ ہمیشہ آپ کو رکھنے والا ہے آج مصیبت میں آپ کو پکار رہا ہے اللہ ہم سارے مراکت ال مکربر آج سے سفارش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول کر کے اس کی پریشانی کو دور کر دے کتنی بڑی نعمت ہے رشتے اللہ تعالیٰ سے آپ کی دعاؤں کی شفات کرتے ہیں اور قبولیت کی سفارش کر رہے ہیں اس کے برخلاف اگر انسان کبھی اللہ تعالیٰ کو یاد ہونا ہوا ہے بولا ہوا ہے اور کہیں گھر گیا تو اب اتنی لمبی لمبی دعائیں جس کو اللہ نے فرمایا فضو دعائیں اور امام بھی دعا کر قدمیا۔ سارے نماز بھی چلے گئے لیکن ابھی اس کی دعا ختم نہیں مانو پڑتا آج ہی اپنی مصیبت کو اللہ تعالیٰ سے مروا کر کے جائے گا لیکن جب تک خوشحال رہا اللہ تعالیٰ کو اس نے یاد نہ کیا اور نہ تو اللہ رب العالمین سے اس نے مانگا ایسا انسان جب لمبی لمبی دعائیں دعا کرنی چاہیے دعا بہترین عبادت ہے مصیبتوں میں بھی برا نہیں کر رہا ہے بہت اچھا حل کر رہا ہے لیکن بات چل رہی قبولیت کی بھولا ہوا انسان جو خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتا ہے اور پریشانی میں ہی صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس موقع پر جب وہ دعا کرتا ہے اپنی پریشانی رکھتا ہے سامنی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نبی سلمان فاقر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ملا ایکت کہتے ہیں اے اللہ دیکھیں یہ بندے کو کتنا بے وفا ہے جب تک اس کو خوش رکھا جب تک یہ صحت اور آپ میں تھا جب تک نوکری میں لگا تھا کاروبار چل رہا تھا اس وقت خوب مستی کرتا تھا اب آج گر گیا ہے پریشانی میں تو اب کیسے رو رو کر کے دعائیں کر رہا ہے اللہ ایسے انسان کی دعا کے بارے ہم آپ سے سفارش نہیں کریں گے کتنی بدبختی ہے کی فرشتے استفاد استفاد کرنے سے انکار کر دیں اسی لیے حضرت ابو سردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات اپنے شاگردوں کو بڑی پیاری بات کی نصیحت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے اے خود اذکر اللہ پھر رخا رخائی ید پر سدھا اے لوگوں خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو خمیات یاد کرو تاکہ پریشانی میں تم اللہ تعالیٰ کو پکارو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کر لے قرآن پاک میں سکھ سات اور جو دستور بتایا ہے وہ یہ, وہ یہ ہے بہت سارے مقامات پر ہے جس میں ایک سورہ زمر جا کر کے ابتدائی آیات میں دیکھیں وہی دامل انسان د جب انسان کو پریشانی گاہ ہوتی ہے اور تنگ آ جاتا ہے تب وہ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگتا ہے متمن ہو اور جب اللہ اس کے رونے کے گل کو دیکھ کر کے اس دعا اس کی دعا کو قبول کر کے پریشانی کو دور کر کے بیماری کو دور کر کے صحت دیا گربت کو ختم کر کے مال دیا فقر و محتاجگی کو ختم کر کے دولت سے نوازا اب وہ انسان کیا کرتا ہے ایسا ہو جاتا ہے گویا کبھی اس نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے دعائیں نہیں مانگی تھی اتنا زیادہ لاپرواہ ہو جاتا ہے تو رب نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان پر ہم انعام کرتے ہیں تو دعا مانگنے سے میری عبادت سے میرے سے کنارا کشی اختیار کر لیتا ہے اور جب پھنس جاتا ہے مصیبت میں اب مصیبت میں چیختا چلاتا ہے دعا قبول نہیں کرتے تو کہاں یا اوشا کہتا ہے میں نے تو رب سے مانگا لیکن رب نے نہیں دیا تو میں نے رب سے مانگنا ہی چھوڑ دیا اور بڑا کتا اس نے ایک تو مصیبت میں دو دن روزہ اور جب دعا قبول نہ ہوئی تو یا تو درگاہ پہ پہنچا شرک کے لیے تعویذ کے لیے گیا کالے دھاگے باندھا یا کہیں جا کر کے طوطے سے اپنی قسمت نکلوا رہا ہے اگر کہیں سے کوئی کام نہ کرا تو کیا کہتا ہے ہم نے مانگا لیکن رب میں نہیں دیا ہم نے رب سے ماغنا ہی چھوڑ دیا نبی اللہ ساخا فرماتے ہیں انسان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ لوگوں سے شکایت نہ کرے کہ میں نے ماسک مانگا لیکن رب نے نہیں دیا تو میں نے دعا مانگ میں نے رس سے مانگنا ہی چھوڑ اب اس کی مرضی کبھی دینا ہو دے یا نہ دے ہمیں سب سب قبول اللہ بولے یہ بھی بہت بڑا اس نے گناہ کیا اسی بات کر کے آپ نے ساتھ نمایا اب اللہ ایسے لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے تو میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں تو خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں بیماری آنے کے پہلے پہلے پریشانی کے پہلے پہلے جب ہم صحت میں ہوں آف کاروبار چل رہا ہو مال اور اولاد سے اللہ نوازا ہو خوشحال زندگی گزار رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کو کبھی نہ بھولیں اگر اللہ تعالیٰ کو بھول کے خوشحالی میں اور پریشانی میں یاد کریں گے ایسے لوگوں کی دعا جلدی قبول نہیں کی جاتی لیکن جو لوگ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں پریشانی میں اور دعا کرتے ہیں تو اللہ فوراً ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ان کی توفیق نصف رمائے باقی وا الله من کل واتو ہوئی رہی شبحان اللہ عمدے کا اشحد اللہ اللہ عل ان سرو کا واتو